أذ بال سمير ليم من الشطال الرجيم من حمزدي وونففيه وونف إن أو حنا إلي كف أو خنا إلى نحما النبيين من, من بعده وأحنا إلى اادمة وسمماادلة وصحاق وعق والصبااطي وريسا وجوب ويونسا وآون ووسخول مع وأآتينا دا نا اوحینہ علیق یقیناً ہم نے آپ کی طرف وہی کی کما اوحینہ الا نوی منبی نمبہ دی جس طرح کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد دیگر امبیا کی طرف رہی کی وہ اوحیدہ ابراہیم و اسماعیلا و اصحاق اسماعیل یاحوبہ اور ہم نے ابراہیم اسماحیل اسحاق یاحوب اور اس کی اولاد کی طرف وہی وہ عیسی و ایوبا و یونسا و ہارونا و سلحمان اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی ترکی کی اور ہم نے داروز اہ ساب کو, صلاح کو زبور عطا آتا یہاں سے اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اعتراض اور ان کے مطالبے کا اصل جواب ان کا مطالبہ تھا کہ ان تنزل علیہم کتابا وہ کہتے تھے کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب اتار کے لائیں جیسے موسا علیہ السلام کو تختیوں پہ تورات لکھ کے دی گئی کتاب ایسے ہی کتاب آپ بھی لائیں تو پھر ہم آپ کو نبی اور حسول مانیں گے تو اس پہ کچھ انظامی جواب دیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے کہ موس علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی نا تختیوں پہ لکھی ہوئی پھر بھی ان کی نہیں مانی انہوں نے تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب آنے کے باوجود ان سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کرتے رہے کپالی اللہ کا چہرہ کہتے تھے ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں پھر بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا کتاب تختیوں پر لکھی ہوئی پھر بھی شرت اور پھر ہم نے ان کے اوپر تور کو لا کے چھتری کی طرح تیوان کی طرح کھڑا کر دیا ہم نے کہا دروازے میں سیدا کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہو یہ ہنداسن کہتے ہوئے داخل ہوئے اور سیدے کے بجائے گٹنوں کے بل چوتنوں کے بل کھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور پھر بار بار وعدے توڑتے رہے تو ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے اور کہتے تھے ہمارے دل پردے میں ہیں اور مریم پر گپتان باندھتے اور کہتے تھے کہ ہم نے مسی عیسا بن مریم کو قتل کیا اور اس طرح کی باتیں یعنی جو یہ مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں موسا علیہ تو سلاد کو ہم نے تقریب پر لکھ کر کتاب تھی پھر بھی انہوں نے ان کی نہیں مانی وہ تھے انضامی جوابات تو یہاں سے اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے ان کے مطالبے کا اثر جواب دیا ہے کہ تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کروانے کا جو ان کا مطالبہ ہے تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے موسا علیہ سلاط و السلام کے سوا اور کسی کو بھی کتاب اکٹھی نہیں دیگر اور پھر انبیاء کرام کا اللہ نے نام لیا کہ ہم نے نوح علیہ سلاط وسلام کی طرف وہی کی جیسے ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے اور نوح کے بعد والے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وہی کی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب یاقوب کی اولاد عیسا موسا یونس سار سلیمان ان سب کی طرف ہم نے وہی کی اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ دیگر انبیاء سے مختلف نہیں ہے نوح علیہ سلاط والسلام سے قبل انبیاء رسول آئے لیکن نوح علیہ صلاط والسلام پہلے صاحب شریعت نبی تھے تو اس لیے ان کا ذکر اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ پہلے ارالعظم صاحب شریعت نبی تھے نوسلا سلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی قوم پر عذاب نازر ہوا ان کو پانی میں غرب کر دیا گیا آسمان سے بھی پانی برسا زمین سے بھی پانی نکلا رد شرت کا واقعی نو علیہ و سلام نہیں کیا وہی سے شروع ہوا تو وہی کا اثر مانا تو ہوتا ہے کہ کسی کو وقفی طریقے سے کوئی بات بتا دینا الہام کو بھی بس وحی کہا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ سلحان نے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء ایک کی طرف رہی کی ہے تو جیسے دیگر انبیاء کے طرف وہی کی گئی اسی طرح سے آپ کی طرف بھی وہی کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ سلحان نے فرمایا وہ آئی نہ داودا یہودی داوود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور زبور کے افغانی کتاب ہونے کا یقین بھی رکھتے ہیں ہم نے داود کو زبور دی کیا اس کو لکھ کے دی گئی تھی داود علیہ السلاط و پر جو کتاب زبور نازل ہوئی وہ بھی تم کو لکھ کے نہیں دی گئی مساصلا اسلام کی طرح وہ بن لکھی کتاب کو تم مانتے ہو جس کو اللہ نے کیا لکھ کر نہیں دیا اس کو تم تسلیم کرتے ہو تو یہ بھی اسی طرح سے نازر ہو رہی ہے جیسے داغود کو زبور دی گئی تو یہ ایک اور انظامی سا جواب اللہ سبحان تعالی نے آخر میں دیا اس وقت جو موجودہ زبور ہے اس میں تقریباً پچاس شورتیں ہیں اور دعائیں اور نصیحتیں اور تمثیلیں وغیرہ ذکر ہیں حلت حرمت کے احکام موجودہ جو ہے اس میں موجود نہیں ہے بہرحال یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب ہی نازل ہو تو یہ مانیں یہ آسمان سے جو کتاب لکھی ہوئی نازل ہوئی اس کو بھی نہیں مانتے تھے علیہ مسالہ کو تو دی گئی اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے رہے اور وہ کتاب جو آسمان سے لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی تھی زبور اس کو بھی یہ مانتے ہیں یعنی یہ کہ اپنی حد درمی ہے اور کچھ نہیں قرآن کا انکار کرنے میں رسولم تدس نہ من قبل علی موسا تقلیمہ اور بہت سے رسول بہت سے رسولوں کی طرف ہم نے بنی کی جن کا ہم نے آپ پر بیان کیا ہے اس سے پہلے وہ رسول علم نقص علی اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف بھی وہی کی جنہیں ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا جن کے بارے میں آپ کو ہم نے خبر نہیں دی وکل موسا تقریمات اور موسا سے اللہ سبحانہ ہوا تھا خود ہم کلام ہوئے جن رسولوں کے اسماعی گرامی اور واقعات قرآن مجید قرقان خمید میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد چوبیس یا پچیس ہے آدم علیہ السلام وہ سلام ہیں ادریس علیہ السلام نوحال ایوب شعیب موسی ہارون یونس داود سلیمان اریاس یسر دکریہ یا عیسا ذوالفل یہ انبیاء ہیں جن کے تذکرے پرانے مجید میں اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ نے کی ہے تو اس کے علاوہ رسول الب نقصص و علیہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کے پرانے مجید میں نام ذکر نہیں ہوئے وہ کتنے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیر ہوئے ہیں لیکن یہ کوئی مستند بات نہیں ہے ثابت شدہ بات نہیں ہے اور اسی طرح ایک ایکدیش میں آٹھ ہزار کا ذکر آتا ہے انبیاء کی تعداد آٹھ ہزار لیکن وہ بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے اور کتنے نہیں وہ کل بلّہ کو موسا اللہ تعالیٰ نے موسا پر خاص طور پر کلام کیا اب دیکھیں موسا علیہ سلاۃ والسلام کو اگر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے لکھی ہوئی کتاب دی ہے یہ ان کا ایک شرف ہے جو اللہ نے انہیں بخشا تو اسی طرح موسا علیہ سلاط والسلام کو دوسرا شرف بھی تو اللہ نے بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود ہم ہنکرام ہوئے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اللہ سرام کیا تو اب روسا علیہ السلام کا اللہ تعالی سے کلام کرنا یہ دیگر انبیاء کے لیے موجب تعین نہیں تو روسا علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب ملنا دوسرے انبیاء کے لیے موجب تعین کیسے ہو سکتا ہے ہر نبی کو لا سکھانا ہوا نے کوئی نہ کوئی خدشہ دیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جو اس نبی کو ملا آئندہ آنے والے نبی کو بھی وہ ملے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں اب جاد علیہ السلام کو مانتے ہو انہیں زبور دی گئی ابراہیم علیہ السلام و کو مانتے ہو یا خور کو مانتے ہو اس کو مانتے ہو کہتے ہو یہ ہمارے انڈیا ہے کیا ان کو کتابیں لڑی ہیں لکھی گئی یا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرام کی ہے مسال علیہ و اسلام کو اللہ نے یہ دو چیزیں اضافی دی تو اس سے ان کا شرف یہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسرے اندریات اور نقد طعن یہ بالکل جائز نہیں ہے ایسے ہی موسال علیہ و اسلام کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی ہے تو اب ان کی وجہ سے دیگر انبیاء جن کو لکھی ہوئی کتاب نہیں دی گئی ان پر نقد طعن نہیں کیا جاتا پھر کل تکلیما اس سے سمجھ جاتی ہے اللہ سبحانہ و کلام بھی کرتے ہیں اللہ کا کلام کرنا ثابت ہوتا ہے کچھ لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی کلام کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا لم علی اللہ موسا تکلیما اللہ تعالیٰ نے ناد ابراہیم کو قریب بنایا ہے اور ہی موسا کے کلام کی یہ فلسفے سے متاثر لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا تو بہرحال قرآن مجید میں تو یہ واد آیات ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاط و سے کلام کی اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر صاف اور سار میں موجود ہے اور کلام یہ اللہ تعالیٰ کا وسط ہے اسی بنیاد پر خلق قرآن والا مسئلہ بھی چلتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا کلام اللہ ہے اللہ کی کلام آنے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وسط ہے صفت اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی اور اگر اس کو کلام نہ مانیں مخلوق مان لیں جو نتیجہ کیا نکلتا ہے ہر مخلوق کو فنا ہے مخلوقات جتنی بھی ہیں سب فانی ہیں تو پھر قرآن کا بھی فانی ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور اگر اس کو اللہ کی صفت مانے کلام اللہ مانے غیر مخلوق مانے تو اللہ تعالی فانی نہیں حید ہے قیوم ہے لا یزال ہے تو قرآن مجید جو اللہ کا وسط ہے کلام جب ایک ذات وہ لازوال ہے تو اس کی صفات لی لازوان جو ذات زوال پذیر ہونے والی ہو اس کی صفات لی زوال پذیر ہوتی ہاں انسان کی صفات انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے تو اس کی صفات بھی اللہ کی مخلوق ہے انسان کے اعمال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ما تعملون. تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے اللہ کی جو صفت ہے کلام یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالی کی صفت ہے رسول اب مبشری ندرین ایسے رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے لِأَلَّا يَكُونَ اللَّهِ بعد تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے وہ کام اللہ عزیز اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت والد اور کمال حکمت والا ہے یعنی <coughs> <متحدث> و رسول کی ورثت کا مقصد تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اپنی اصلاح کر لیں انہیں جنت کی خوشخبری دے دی, دی جائے اور جو کفر اور نادانی پر جمے رہیں ان کے ان کے غلط رویے پر اللہ کے عذاب اور اللہ کی قطر سے ڈرایا جائے مبشرین وب جرین یہ انبیاء ہیں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہے بشارتیں دینا اور لوگوں کو ڈرانا تاکہ حجت زبان ہو جائے اور وہ اللہ کے ہاں کوئی ادر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا مقصد کتاب و سنت اور شریعت کے لازل ہونے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ شریعت اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور ڈرادے بھی ہیں تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حجت بس یہ دونوں چیزیں ہیں کتاب و سنت یعنی وہ یہ اللہ تو وہ یہ الہی ہی ہجت ہے وہی الہی کے علاوہ اللہ کے نزدیک بھی کوئی اور چیز حجت نہیں اللہ کا کہتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں مبشرین اور رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ ہم نے کیا ہے اللہ یقون علی اللہ کا رسول رسولوں رسول رسول کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ ہے حجت تمام ہوتی ہے رسولوں کے ذریعے رسولوں کے علاوہ اور کچھ اللہ کے ہاں حجت نہیں ہے حجت صرف اور صرف وہی الہی ہے تو وہ کتاب جو رسولوں کو دی گئی چاہے وہ یکبارگی دی جائے یا کشت وار تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی جائے لکھی ہوئی دی جائے یا ویسے ہی انقار وہی کر دی جائے وہ ہر صورت حجت تمام ہو جاتی ہے اس کے وقت اصلی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور حجت جب صرف یہ الہی ہے تو کسی امام یا مستحد کو دین میں حجت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ کیسے حجت ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا نہیں اللہ یا پور علی کیا اللہ حسبا کر رسولوں نے جو کہہ دیا اس کے بعد حجت تمام ہو گئی اب کسی اور کو حجت بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں رسولوں کے بعد کسی اور حجت کی ضرورت اللہ کو رب العالمین کی آخم ہو جاتی ہے وکار اللہ عزیزیم اور اللہ تعالیٰ نہایت والو حکمت والا ہے لاک لاہو یشہد و بیما انذرا لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے اس کے بارے میں جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے ان ذرا علم ہی کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے الملائی اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وقا فا بلّہ شہیدہ حالانکہ اکیلا اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے اکیلے اللہ کی گواہی ہی کافی ہے لیکن اس پرانے پر مجید کے کتابیں اللہ ہی ہونے پر اللہ کی گواہی بھی ہے اور اللہ کے فرشتوں کی گواہی بھی ہے یعنی ہر رہی پیغمبر پر آتی رہی ہے کچھ یہ نیا کام نہیں ہے اس پر یعنی قرآن مجید فرقان حمیر پر اللہ سبحانہ ٹھانا ہوا تعالیٰ نے اپنا خاص علم اتارا ہے پرانے مجید میں اور اللہ تعالی اس حق کو ظاہر کر دے گا چنانچہ یہ ظاہر ہوا اور جس قدر ہدایت اس نبی سے ہوئی کسی اور نبی سے اس قدر ہدایت نہیں ہوئی ہے اور یہ آیت بھی یہودیوں کے اس سوال کا جواب ہی ہے کہ اگر یہود قرآن کے کتابیں نگاہی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس سے قرآن کا سچا ہونا مجرو نہیں ہوتا کسی سچائی کو جٹلانے سے وہ سچائی جھوٹ نہیں بن جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ دبا ہی دیتا ہے کہ اس نے قرآن اپنے علم اور حکمت والے معذر کیا ہے جو اس کے انتہائی کامل اور اکمل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سے آتا ہوا تعالی نے اپنے علم کو شامل کیا ہے اپنے علم سے اسے نازل کیا ہے اور اللہ سے اللہ کا علم ماضی حال اور مستقبل سب کو محیط ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے قرآن مجید اپنے علم سے یعنی خوب جانتے ہوئے نازل کیا ہے یعنی کہ اللہ کو علم انا ہو اور قرآن نازل ہو گیا وہ انضراہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے بگنی ہی اپنے علم کے ساتھ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ قرآن نازل ہے کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اِنَّ عَن اللَّهِ بَعِيدًا جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے بہت دور کی گمراہ ان لوگوں سے مراد یہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے منع کرتے تھے روکا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس شخص کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صفت ہماری کتاب میں مذکور نہیں ہے یا یہ کہتے کہ نبوت کا دائرہ تو ہارون اور داود علیہ السلام کی اولاد تک محدود ہے یا موسا علیہ السلام کی لائر شریعت منسوخی نہیں ہو سکتی اس طرح کی باتیں کرتے اور لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے اللہ ہیں یہ دور کی گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالی انہیں کبھی بھی بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کسی سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے ان کی گمراہی کیفیت بیان کرنے کے بعد اب ان کو وحیز سنائی جا رہی ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور لوگوں کو اسلام سے برگشتا کر کے ان پر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اس لیے یہ ایسے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے بخشے گا نہیں اگر زندگی میں توبہ پائل ہو کر مسلمان نہیں ہو جاتے اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا اللہ تریقہ جہنما مگر راستہ دکھائے گا تو جہنم کا راستہ ہی دکھائے گا خالدی عبادہ. اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں بکان زار کا اللہ یسی اور یہ کام اللہ پر نہایت آسان ہے یعنی جب یہ کسر کی حالت میں مر جائیں گے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے مسلمان نہیں ہوں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو جہنم میں لے جانا اور پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے لہذا اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ کفر و چھوڑیں اور اسلام کو قبول کر لیں باز آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا اختیار یا کر قد یا الرسول بالحق ہوں اے لوگ تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کے آیا ہے فمین تو ایمان لے آؤ خیور یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان فِي فلو وَالْأَرْضِ اور اگر تم افر کرو گے تو یقینا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ کام اللہ علی منحقیمہ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہود کے اطراعات اور ان کے شکو و شبوہات کا جواب دیا اور قرآن مجید کی حقانیت ثابت کی اور اب تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان پر نازر کی گئی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کی طاقت دی جا رہی ہے جن میں یہود بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی کہ جب یہ رسول برحق ہے قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے تو تم پر لازم ہے کہ اس دعوت کو قبول کرو اس میں تمہارا بھلا اور فائدہ ہے انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اگر نا یاد رکھو کہ زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ تعالی ہے اس کا تمہارے ایمان نہ لانے سے کچھ نہیں بگڑتا تم اگر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے نقصان تمہارا اپنا ہی ہے یا اگر آل کتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق اهاهلی کتاب اپنے دین میں غلو زیادتی نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو حد سے نہ گزرو ولا تقولوا على الله الا الحق اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا اور کچھ نہ کہو یعنی صرف حق بات کہو انما المسيح عیسی بن مریم رسول الله وكلمته مسیح عیسی تو اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلیمہ ہیں القا مریمہ جو انہوں نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں بلّہ ہی و ہی سو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ والا اس کلا اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں الہ وہ تین قرار دیتے تھے نا یہ نہ کہو کہ تین ہے انتہ باز آ جاؤ رک جاؤ خیر اللہ تمہارے لیے بہتر ہوگا الہ واحد یقین اللہ اکیلا ہی الہ ہے صرف ایک ہی معبود برحق ہے صبح یکون لہو ولد وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے بکا وزا وکیلا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کار یہود کے شبوہات کا جواب دینے کے بعد یہاں سے اللہ سبحانہ خان تعالی نے عیسائیوں کے شبوہات کا جواب دینے کا آغاز کیا ہے تو یہ کتاب جہاں نسارا کے شبوہات کا جواب دینے کے لیے ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ یہود کو بھی کتاب ہے کہ غلط اور راہ اعتدال کو چھوڑ کر افراد اور تفریح یعنی کمی اور اضافہ کرنا یہ کام نسارا میں بھی پایا جاتا تھا اور یہود کے اندر بھی پایا جاتا تھا نسارا نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور یہودیوں نے ازیرات السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا تو یہ غلق دونوں کے اندر پایا جاتا تھا نسارہ میں بھی اور یہود میں بھی تو اللہ سبحانہ ٹھانا ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہ دونوں فریف غلوم کر رہے ہیں پہ کا راستہ میاں روی انہوں نے چھوڑ دی ہے میانا روی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام السلام وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں کلیما ہیں اللہ نے انہیں مریم کی طرف القاع کیا تھا اللہ کی طرف سے روح ہیں یہ ساری خوبیاں اور فضائر ان کے ہیں لیکن وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی وہ الہ ہیں تین میں سے تیسرا سال یو سلا جو وہ کہا کرتے تھے ایسا بھی نہیں ہے تو بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں آج کل اس قسم کا غروب مسلمانوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء امت کا درجہ اس قدر بڑھاتے ہیں کہ انہیں خدا کی خدائی میں شریک کر دیتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھنا انتہائی درجے کی گستاخی سمجھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے تو اس غلط سے اللہ سبحانہ بھارانا ہوا تعالیٰ نے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ لا لاپترونی مجھے حد سے نہ بڑھاؤ کما اپرطنسارا سب بن مریم اس طرح کے عیسائیوں نے عیسا دنوریم کو حد سے بڑھا دیا فَإنَّمَا انا ابد میں اللہ کا بندہ ہوں تو لہذا فقول عبد اللہ با تم کہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے تو مجھے تو صرف اللہ کا بندہ رسول کہا کرو ہد سے نہ بڑھاؤ عیسائیوں نے عیسا علیہ السلام کو ہر سے پڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا اور آج مسلمانوں نے ربیعت علی صلی اللہ علیہ کو ہر سے پڑھا کر نور اللہ کرار دے دیا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے یہ کلیما کرما خود الفا مریم کلیما ہے عیسا علیہ السلام ان کو مریم کی طرف اللہ نے بھیجا کریمہ سے مراد یعنی کلیمہ کنج سے اللہ تعالم نے بنایا ہے اچھا یہ کن کے بارے میں کن فیون اللہ کہتا ہے جا کن تو چیز ہو جاتی ہے اس کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کن کہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز فل خور پیار ہو کے اور سامنے آ جائے فکری طور پر اللہ تعالی نے اس کا ایک پروسس رکھا ہے کن کے بعد وہ پروسس سارا ہوتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ جتنا ہے وہ لگتا ہے اس کے بعد وہ کام ہوتا ہے ہاں خبر سے آدت خلاف عادت کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس پروسیس کی ضرورت نہیں رہتی اور اللہ سبحانہ ہوگا تو ڈائریکٹ ہی وہ کام کر دیتے اب جیسے موسا علیہ السلام اسلام کو اللہ تعالی نے کہا اپنی لاٹھی کو مارو دریا پر دریا پر مارا تو دو ٹکڑے ہو گیا بڑے بڑے پودوں کی طرح ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا ادھر ہو گیا کچھ راستہ بن گیا خشک راستے پر چل رہی ہے وہ لوگ یا ختم یہ سارا کچھ دریا کا رکنا پھر دھوپ کا نکلنا آہستہ آہستہ راستے کا خشک ہونا اس کے لیے غلط درکار ایسا نہیں ہوتا اس طرح کے جو خر عادت حضور ہیں اگر نبی کے ہاتھوں سرگد ہوں تو اس کو وحزہ کہتے ہیں نبوت کے بعد اگر اس طرح کا کام نبوت سے پہلے ہو نبی کے ہاتھوں تو اس کو ارحاب بولتے ہیں ارحاف کسی ایک آدمی کے ہاتھوں ہو تو اس کو اپنا درامد کہا جاتا ہے, ہے سنتے جھٹ پٹ وہ کام ہو جائے گا اس کا ایک پروسیس ہے اس سے اس نے گزرنا ہوتا ہے مری مری سلاسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کنڈ کہہ کر عیسے سلاۃ والسلام بیٹے کی صورت میں اٹھا کے وہ پورا پروسیس کا پورا ہوا جو حمل کا دورانیہ اور پیریڈ اور وہ سارے معاملات وہ ہوتے ہیں تو بہرحال یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ اکیلے عیسا علیہ سلاط و سلام کلم سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ آدم علیہ سلاط و سمیت تمام تر اولادِ آدم ان سے ہی پیدا ہوتی یہاں پہ کلمہ کن کو خاص کیوں کیا گیا اس لیے کہ ان کی پیدائش قدر مختلف تھی بغیر بات کے تھی اس لیے یہاں پر بطور فضیگر کلمہ کن کا ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی طرف سے روح یہ اللہ کی طرف سے روح اللہ کی روح نہیں یہ فرق سمجھنے کا ہے اللہ کی روح قرار دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی روح آ گئی تو پھر اللہ جا گیا یہ طریقہ کار ہے عیسا علیہ اللہ کو الہی ہی درجہ دینے کا یوں تو آدم علیہ السلاط اسلام کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے ہمارا وقت روح ہی میں اپنی روح پھونکوں گا تو تم اس کے آگے سیدارین ہو جانا فخت فِيهِ نے روحی اپنی روح تو اس روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح مطلب ملک مراد ہے اس طرح کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے مطلب کیا ہوتا ہے میرے جسم کا حصہ نہیں ہے میری ملکیت ہے تو یہاں کیا بتانا روح منہ کیسے اس اسکار کو مزید ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے اور یہ بھی روحیں تو ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہی ہیں <سلام> ہر جاندار کی روح <سلام> وہ اللہ کی طرف سے ہے یہاں پر روح امر ہو کہہ کر یہ ایک شرط کا اظہار کیا ہے عظمت کا اظہار مقصود ہے پگرن زو ساری اللہ کی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں حل من خالی تقین ری اللہ اللہ کے راوت ہی اور ہے پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اسی طرح قرآن محیض کا ناخاتون اللہ اللہ کی اونٹنی محروم تو ساری اللہ کی ہے صالح علیہ سلامت وسلام کی اونٹنی کو اللہ کہا کیوں صرف شرط کے لیے حقیقت میں تو تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالی ہی ہے تو تشریف اس کو کہتے ہیں نسبت تشریف شرط کی نسبت امین و رسول ہی لہٰذا اللہ و رسولوں پر ایمان لے آؤ یعنی پیسہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں تم دوسرے پیغمبروں کی طرح ان کو بھی اللہ کا رسول مانو انہیں الوہیت کا مقام اور الوہیت کا مرتبہ نہ دو لا تصلاثہ یہ نہ کہو کہ تین ہیں وہ کیسے تھے کہ اقانی میں سلافہ اقانی ہمارے معبود تین ہیں تین اکانیم ہیں نصرانیوں کے اقوال اس بارے میں بہت سے ہی مختلف ہیں خلاصہ ان کا آ جا کے ایک ہی نکلتا ہے کہ خدا تین ہیں مگر وہ تین نہیں ایک ہیں خدا تین ہیں مگر وہ تین نہیں ایک ہیں یہ ان سارے اقوال کا خلاصہ ہے یعنی کہ تین ہونے کے باوجود ایک ہی ہیں جس طرح کہتے ہیں نا دو قالب پالب جان دو قالب یک جان وہ کہتے تھے قالب یک جان ہیں تین لیکن تین حقیقت میں ایک ہی ہے یہ ان کا گول مول قسم کا حقیقہ تھا نسرانی بےق وقت خدا کو ایک بھی تسلیم کرتے اور پھر اقانی میں سلاثہ کے قائد بھی ہیں یہ اکانیم سلاثہ کا جو چکر ہے یہ بڑا پورپیش اور ناقابل فہم قسم کا ہے جس طرح بعض مسلمانوں میں نور میں نوری کاتی انتہائی دوبرا کن ہے جو واضح طور پر پورا اخلاص اور پورے پرانے مجید کے خلاف ہے نسرانی کبھی تو تین سے مراد وجود علم اور حیات بتاتے ہیں کہ تین چیزیں کیا ہیں وجود علم اور حیات اور کبھی کہتے ہیں باپ بیٹا اور روح القدس یہ تین ہیں حالانکہ وجود علم اور حیات تو ایک ذات کی صفات ہوتی ہے وجود اسی ذات کا وجود اس کا علم اور حیات زندگی یہ ایک ذات کی صفات ہوتی ہے لیکن باپ بیٹا اور روح خود یہ ایک ذات نہیں ہوتے بلکہ یہ ذاتیں ہی الگ الگ ہیں پھر کبھی کہتے ہیں کہ باپ سے وجود روح سے حیات اور بیٹے سے مراد پیسا علیہ صلاطلام ہے اور کبھی کہتے ہیں آسانی میں سلاطہ سے مراد مریم پیسا علیہ سلاطلام اور اللہ تعالی ہے تو بہرحال قرآن مجید میں بھی اس آخری فور کا ہی تذکرہ سورہ معدہ وغیرہ میں کیا گیا ہے یعنی سرانیوں کا جو عقیدہ تفریح بعید از عقل اور انتہائی عجیب و غریب قسم کا عقیدہ ہے اور اس سے برا عقیدہ اور کوئی نہیں اس کے بارے میں اس قدر عچھائیوں کے درمیان بھی انتشار اور اختراع ہے کہ دنیا کے کسی اور عقیدے میں اتنا اختراک و انتشار نہیں ہے تو قرآن نے دعوت دی کہ تم تین خداؤں کے پائے نہ بنو بلکہ ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ سبحانہ بھانا تو اکیلا الہ ہے اس کی اولاد ہو اللہ اس سے پاک ہے اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی زمین و آپمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے اور اللہ ہی کافی کامسار ہے محطہ، محطہ، محطہ، شبہ محطہ، شبہ محطہ، شبہ محطہ.